نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن بیه و نتوکل و لے و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عامالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو و من یدلل فلا خادی لہ و نشہد اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ بے رحمت بزرگانے دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہتا مولت دیتا ہے پہلے حق پر چلنے والے ہوں پہلے بھی, بھی آپ کو بتایا ضمن طور پر یہ بات کر رہا ہوں اگر حق پر نہیں چلتے تو کون اما سادقین اللہ نے فرمایا پھر تم جو سچے لوگ تمہیں نظریں ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ قرآن مجید ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تو حق کہنے والے ہو جاؤ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ حق سننے والے ہو جاؤ پانچویں نہ ہونا کہ منافق ہو کر برباد ہو کر مر جاؤ گے قوم حکومت جب تک حق سنتے رہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب وہ حق کو قولی طور بھی بیان ہونے سے خود خدا رسول کی مخالفت اللہ علانیہ کریں اور اپنے خلاف زبانی بولنے کی بھی اجازت نہ دیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چک لیتا ہے اسلامی قانون میں تو اس ایسا حیران ہوں ایمان سے اگر خودکشی جائز ہوتی کر جاتے ایسے اندھوں کی حکومت سے ہم مر جاتے اچھا ہے خودکشی بھی جائز نہیں پھر اسلامی ملک بھی نہیں کہیں چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم علیحدہ ہوں گے میرا قرآن علیحدہ ہوگا انہیں حاکم تسلیم کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اگر نہ مانو گے تو قتل ہو جاؤ گے تو یا رسول اللہ کیا بہتر ہے ہمارے لیے آپ نے فرمایا ایسا وقت آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے کر لینا کہ میں الم رسول ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ماننے والوں نے جان دے دی تھی انجیل کو نہیں چھوڑا تھا تو ہم مجبور ہیں یہ ظالم تو اپنی اقبتی ختم کر رہے ہیں یہاں بھی انقریب ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی جیل سخت ہے قبر سے یہ بچ تو نہیں سکتے یہ تو اپنی جیل سے ڈرا رہے ہیں نا یہ منافق کی نشانی ہے اس لیے امام کرتبی سرکار فرماتے ہیں کہ جب حاکم بے دین ہوں خدا کا عذاب آ جاتا ہے عالم حق کہنا چھوڑ دیں پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پیر ایسے ہوں کہ قوم کو صحیح راستے صحیح حکم کی تلقین نہ کریں علم دین پڑھنے کا نہ کہیں پھر بھی عذاب آ جاتا ہے آخری فرمایا اگر عورتیں بے پرت ہوں تو پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو فرمایا بے دین حاکم خود بھی فرعون کی طرح غرق ہو جاتا ہے اور قوم کو بھی اس جہان میں بھی غرق کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی جہنوی بنا دیتا ہے بے دین ہاکم یہودی قانون میں میں تو حیران ہوں کہ اتنا بے انصاف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور کے حاکموں جیسا کوئی حاکم ظالم آیا ہی نہیں کہ یہ اپنا جو بناوٹی قانون ہے اس پر بھی نہیں رہتے ان کے یہودی قانون میں ہے کہ حیزب اختلاف جتنا مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوتی ہے اور اسلام میں تو ہے حضرت امیر معاویہ صاحب آپ نے جمعے پر کہا کہ یہ بیت المال جو ہے یہ ہمارا ہے ہم حکومت کا حق ہے بھائی اس میں رکھو اس کے نیچے رکھو بہت نہ رکھوڑ جائیں کوئی نہ بولا روتے رہے آٹھ دن روتے رہے دوسرے جمعے یہی کہا کہ بیت المال جو ہے وہ حکومت کا حق ہے ہے جیسے اڑائے اڑائے تیسرے جمعہ پر بولا بادشاہ یہی بات ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے بیت المال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب مت کا ہے آنے دا، آنے دا. آنے دا. آپ اس کو لے گئے اب انہوں نے کہا کہ اس کی شامت آ گئی بادشاہ لے گیا بادشاہ کو جھوٹا کہا منہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس خلاف بولا اب اس کی شامت آ گئی تو گئے اسے آرام سے بلایا ٹھنڈا پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا شاہباز میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ایسے حاکم آ جائیں جو کولی طور بھی حق کہنے, کہنے نہ دیں وہ جو ہیں جہانوی ہیں بلا شبہ جہانوی ہے تو میں نے کہا کہ میں ان حاکموں میں تو نہیں ہوں میں نے پہلے جمعہ یہ اعلان کیا ڈر سے کوئی نہ بولا تو میں روتا رہا تو میں تو جانوی ہوں کہ قوم میں مجھے کوئی حق کہنے والا ہے بھی نہیں دوسرے جمعہ کہا تیسرے جمعہ تم بولے تو میں اللہ کی دربار میں شکر کیا کہ میں ان حاکموں میں سے نہیں ہوں کہ میں قوم کو قولی طور تنقید کا بھی حق نہ دوں ایمان سے یہ ہاں حزب اختلاف ضرور رہتی ہے جو حاکم حزب اختلاف کو کچل دیتے ہیں وہ بزدل اور بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ڈرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حکومت ختم نہ کر دے وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور بزدل دل ہوتے ہیں جو حزب اختلاف کو ختم کرتے ہیں یہ یہودی جمہوری قانون میں بھی یہی ہے کہ حزب اختلاف جتنا مکمل مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوگی میں تو یہ کہتا ہوں اسلام سے تو ویسے معروم ہیں، ارے ظالمو اپنے قانون پر تو رہو بھائی اللہ تعالی قدیر ذات ہے ایمان سے کہو شیطان کو پیدا کیا اپنا مخالف ارے نہیں کیا خود مخا معلوم ہوا حاکم کی یہی شان ہے کہ مخالف بھی مضبوط ہو پھر وہ اپنی عقل مندی سے حکومت کو اپنی کو قائم کر جائے اور زندگی کتنا دی شیطان کو ایمان سے کہو جب تک ساری دنیا رہے گی تب تک اس کو زندگی بھی دے دی زور لگا تو اپنا یہ ہے اللہ کا طریقہ اور اللہ والوں کا طریقہ بھی یہی ہے ارے شیطان کا اور شیطان والوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو قولی طور مخالف ہیں ان کو کچل دو ہاں ہزب اختلاف جو ہے وہ جائز تنقید کرے قولی طور وہ اپ مطلب تنقید کرتی رہے اس سے آگے جلوس نکالنا توڑ فوڑ کرنا کوئی مواصلات کا نقصان کرنا یہ پھر حزب اختلاف کی زیادتی ہے اور ادھر حکومت کی پھر زیادتی ہے وہ قولی تور جائز تنقید کرنے والوں کو بھی ان پر کچل دیں یہ پھر حکومت کی بے وقوفی اور بوزدلی ہے ایسا یہودی قانون میں ہے ان میں کہ ہز بے بے اختلاف رہنے دو اسے کچھ نہ کہو ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مار گیا تو بادشاہ رو پڑا گرا بے ہوش ہو گیا وزرا نے کہا کہ آپ اتنا بے ہوش ہو کر رو رہے ہیں دشمن کے لیے جو ہر وقت آپ پر کیچل اچھالتا تھا فرمایا وہ مجھے میرا محافظ تھا مجھے اس کا خیال رہتا تھا میں سوچ کر قدم اٹھاتا تھا اب وہ مر گیا میں فرعون بن جاؤں گا مجھے حق کہنے والا کوئی رہا نہیں سبحان اللہ ارے کیسے حاکم تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے تو روئیں آج کیسے حاکم ہے کہ تنقید جیز تنقید کرنے والے کو کچل دیتے ہیں ارے انہیں خود اپنا قانون جو بنایا ہے نا اپنے تحفظ کے لیے بنایا ہے بد سے بنایا ہے کیونکہ قانون کے دو خواص ہیں جامع اور کامل ہو کائنات کے لیے ایک ہو جامع ایک کامل جو بدل نہ سکے جزوی اور نہ کو قانون سم بنانے والا بھی کافر اور سمجھنے والا بھی کافر جزوی امریکہ کچھ برطانیہ کا کچھ انگلینڈ کا کچھ یہ جزوی ہے اور ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا قانون کے یہ خواص ہیں دو کہ جامع ہو کائنات کے لیے ایک ہو اور کامل ہو جو بدل نہ سکے جزوی اور ناقص کو قانون سمجھنے والا بھی کافر ہے لیکن خود تو وہ کافر ہے ارے قوم کو تو کافر نہ کرو ظالمو یہ بڑا ظلم تو نہ کرو یہ بناوٹی قانون پھر اس بناوٹی قانون کا انہیں پتا نہیں یوں ہی اپنے تحفظ کے لیے لکھ دیتے ہیں ارے قانون ہوتا ہے قوم کی تحفظ کے لیے قوم کی عزت کے لیے جب قوم کا تحفظ ہوتا ہے حکومت کا تحفظ قوم کرتی ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دن بد رات کو دن بنا بادشاہ بہر پھرتے ہیں جو اپنا تحفظ بناتے ہیں قوم کا اتصال کرتے ہیں پھر وہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہوتے ہیں بہر نکل نہیں سکتے اگر تم بادشاہ ہو تو باہر نکلو ارے جب تو بہت بوز دلی ہے کہ ہو بادشاہ اور چھپا اندر بیٹھا ہو کیا ہے انہیں اپنے کردار نہیں آنے دیتے اپنا ظلم انہیں نہیں آنے دیتا باہر اس لیے یہ بہر نہیں آتے جرم عام میں ہے وہ وجود سے تعلق رکھتا ہے ایک معاملاتی جرم ہے جو ایک سے زیادہ سے تعلق ہو نفے نقصان کا دوسرے سے تعلق ہو جائے وہ معاملاتی جرم ہے ارے انہیں یہی پتا نہیں دہشت گردی نکال دیا جرائم کا پتہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملات میں ادنا سا جرم کون سا ہے اور بڑھ سے بڑھ کر زیادہ جرم کون سا ہے معاملات میں ادنا جرم ہے ٹھگی اور فراڈ چھوٹا جرم سب سے یہ معاملات میں ہے کسی سے ٹھگی کرنا یا فراڈ کرنا اس سے زیادہ جرم ہے چوری کرنا جسے چور کہتے ہیں مجرم بھی چور زیادہ ایمان سے کرو چور چوری کرے اس کی زیادہ ہے جب اسے چور کہہ دو تو زیادہ ظلم ہے چوری کرنا زیادہ جرم ہے چور بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے چور نہ کہو ایمان سے کبھی سنا چور سے کہ مجھے چور نہ کہو وہ خود کہتا ہے میں چور ہوں چور ہے پھر بھی یہ تو کہہ رہا ہے میں چور ہوں اس سے زیادہ جرم ہے راہ زنی راستے پر کبھی کبھی کہیں جگہ کسی مسافر کو لوٹ لینا یہ اس سے زیادہ معاملات میں یہ اس سے بڑا جرم ہے معاملات میں جاؤ وکیلوں سے پوچھو کہ معاملاتی جرم کے اقسام اور جز بتاؤ اگر بتا دیں تو پھر مانوں گا کہ یہ بہت عالم ہے راہ کے بعد ہے ڈاکہ پیسہ لوٹ لینا اسے ڈاکہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر دہشت گردی ہے ڈاکے کے بعد دہشت گردی ہے پیسے لوٹنا جان سے مار دینا اور عزت لوٹ لینا یہ دہشت گردی ہے انہوں نے تو پتہ نہیں دہشت گردی کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ ہم ننگے کھڑے رہیں تم ہمیں کہہ دیا ننگا ہے تو تم جاؤ دہشت گرد ہو ہم ظلم کریں ستم کریں لوٹیں تم ہمیں کہہ دو کہ تو لوٹے رہے ہو ارے تم تو حاکم ہو ارے چور سے بھی بدتر ہو چور کو چور کہتے ہیں تو وہ نہیں چڑھتا کچھ نہیں ارے تم حاکم ہو ظلم کرتے ہو پھر تمہیں ہم کہیں ڈاکو کو ڈاکو کہو نہیں اسے چیل لگے گی ایمان سے انہیں دہشت گردی کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے دہشت گرد جو مال لوٹے جان لوٹے اور عزت لوٹے اس کے بعد بڑا مجرم راشی ہے دہشت گردی سے بعد بڑا مجرم راشی ہے کیونکہ رشوت عمل جرائم ہے دہشت گردی بھی سے پیدا ہوتی ہے چوری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ڈاکے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں رازنی بھی اس رشوت سے پیدا ہوتی ہے ہیں جو آج کل کھیر خان سے زیادہ لے کر کھا رہے ہیں یہ دہشت گردی سے بھی بڑا جرم ہے رشوت کیونکہ اسے ام جرائم کہا گیا ہے اور قبض کو ام امراض کہا گیا ہے اس سے بڑا مجرم جو بیت المال کو لوٹے اپنا گھر کا مال سمجھ کر بیت المال کو لوٹے وہ دہشت گردی سے رشوت بڑا جرم ہے اور رشوت سے خزانوں کو لوٹنا بڑا جرم ہے کتنا بڑے مجرم اور کہاں خزانے ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں دیکھو بصیرت دیکھو یار ہم پر خدا کا عذاب ہے ہم ان کے نیچے یا الاح العالمین یا ہمیں اٹھا دے یا ان کو اٹھا دیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا دیں ان بے وقوفوں کی بے وقوفی سے بچا دے ارے بادشاہ وہ ہے جو عقل میں بھی سب سے زیادہ ہو ایثار میں بھی سب سے زیادہ ہو حوصلے میں بھی سب سے زیادہ ہو صبر میں بھی سب سے زیادہ ہو ارے مہربانی میں بھی سب سے زیادہ ہو رحم میں بھی سب سے زیادہ ہو اونچی بصیرت والا فیض فطرت نے تجھے دی شاہی بخشی سکولوں نے رکھ دی تو میں نگاہ خفاش چمیٹی والی نگاہ بیان سن کر میں رو پڑا علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں سکول والے ارے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے یہ ہم رو رہے ہیں یار اور کیا کر سکتے تو کون سی بات کر رہا تھا ہاں بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں میرا ملک تو امیر ہے ریڑھی والے کے پاس میں وہ بہل ہے بسی رب دیکھو جہاں کر رکی ریڑھی والے پر جس نے خون پسینہ لگا کر صدر صاحب خون پسینہ لگا کر مبہل لیا ہے سارا دن محنت کر کے موبائل لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے اور پتہ نہیں اس نے روٹی بھی کھائی ہے سیر ہو کر نہیں کھائی تیری نگاہ ریڑھی والے پر ہے کرسی والے پر نہیں ہے جو کرسی پر بیٹھ کر مربے بنا رہے ہیں مجھے ایک ملازم کہتا ہے چھوٹا سا کہتے ہیں حضرت صاحب لوگوں نے کیا کمایا میں چھوٹا ملازم ہوں روہلہ والی کا تھا اب بھی میں اس کو ملا سکتا ہوں ایک مربع زمین بنائی ہے میں نے دو ٹریکٹر میرے بندھے ہوئے ہیں کوٹھی میٹی دے کر آپ مظفر گڑھ میں دیکھیں تو وائٹ ہاؤس جیسی ہوگی چھوٹا ملازم اور ہماری آنکھ دیکھی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے ایک بھی بیگھہ زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا ایک ہمارا رشتے دار ہے کانوگو اس نے چالیس بیگھہ آب زمین لیا ہے نہر اور سڑک پر جو لاکھ بھی گھا کی ہے اور کئی اس کے پلاٹ ہیں ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی اب اس کے مربے ہیں ہاں ادھر نہیں جاتی بسیرت غریب ریڑھی والے پر گئی موبائل چھین لے ان سے ارے روٹی بھی چھین لے ان سے کیوں کھا رہے ہیں وہ بھی ان والوں کو دے دے مجھے ایک کہتا ہے میں ظلم کیا سنا ہوں کہتا ہے بیس علی پور کا ہے ابھی موجود ہے ہمارا دار ہے حافظ ہے وہ کہتا ہے بیس ہزار کا کام ہوا اور تیس لاکھ کا ٹھیکہ ہوا تین لاکھ کا تیسرا نول بل بیس ہزار کا کام اور تین لاکھ کا ٹھیکہ پندرہ ہزار دے کر لاکھ پیچھے ہمیں تین لاکھ کے دستخط کرائے باقی خود کھا گئے یہی بات خدا کی قسم میں چھوٹی ہائس میں کہہ رہا تھا ارے ایجنسیوں والوں تب تک یہاں رہو گے خدا کے پیش نہیں ہو گے خدا تمہاری دھیان نہیں جاتی تمہاری دھیان مسجد میں ہے ادھر تمہارا خیال نہیں جاتا جو دہشت گرد سے بھی اوپر ہیں خزانے لوٹ رہے ہیں مجھے افسر کہتے ہیں دو اسی شوبھا کے کہ آپ سچ کہتے ہیں اٹھارہ لاکھ کا ٹوٹیوں کا کام ہوا ملتان میں یقین کرنا میں کشمیا کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا اٹھارہ اور پچاسی لاکھ ٹھیکہ بول کر سارا افسر کھا گئے ایمان سے کہو یہ تو اٹھارہ لاکھ کا ٹھیکہ ہے جہاں اٹھارہ کروڑ کا ہوگا وہاں پچاسی کروڑ کھائیں گے نہیں کھائیں گے اور اس کی نگاہ ہے ریڑھی والے پر چھین لے اس سے مبہ روٹی بھی چھین لے ان کو دے دے جو مربے بنا رہے ہیں تیرے ایمان سے فوج جو آئی ارے ایک یونٹ ہمارے آنکھوں سامنے ہے ایک یونٹ جو زیادہ فراڈ ہوا تھا چھ ہزار جرمانہ لگایا ایک یونٹ بجلی کا اور جتنا یہ بجلی والے ہیں میرے ساتھ علی پور جا کر دیکھیں ایک بجلی کا ملازم ہے فری بجلی اپنی جلاتا ہے پورے گھر والوں کو اس نے بجلی دے رکھی ہے اور ان سے چار چار پانچ پانچ سو لیتا ہے یہی بجلی پتہ نہیں ایک انٹی کرپشن کا افسر ہے رولنا علی کا مجھے دعوت تھی ہمارے ماننے والا ہے تو میں اس کے کمروں میں ایسے پیشاب کرنے گیا سارا دیکھا پنکھے بھی چل رہے ہیں بیٹھا کوئی نہیں ہے اور بجلیاں بھی ویسے وہ, وہ بلب بھی جل رہے ہیں میں نے کہا خان صاحب یہ کیا کہتا ہے یہ نامورات جیس جیس کا کمرہ ہے چلے جائیں پھر یہ بند نہیں کرتے کیونکہ بل دینا نہیں ہے بل ہم نے دینا ہے یہ جو بجلی والا ہے نا اس نے بڑا میٹر لگا رکھا ہے بڑا میٹر لگا رکھا ہے اور وہ وہاں جو یونٹ جل جائیں وہ وہاں پیسے لے لیتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ سب بجلی جو ہے ہم پر پھوڑ دیتے ہیں غریب ہم تم دے رہے ہیں مین پی یہ میں جا رہا تھا گزر رہا تھا تو فوجیوں کے خدا کے پاس جانا ہے کر لو جو کرنا ہے کر لو تم چھٹی نہ دو جو تمہارا ظلم ہے کر لو اور ان قریب انشاءاللہ اللہ نہ تم رہیں گے نہ تمہارا ظلم رہے گا یہ <سؤال> بھی سوچ لو ہم بھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ہم لڑنے والے نہیں ہیں جھگڑنے والے نہیں ہیں توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں جلوس جلسہ نکالنے والے نہیں ہیں ایسے لاکھوں ظلم کیا بیان کرے ایمان سے کیونکہ ڈاکو سے میں نے دہشت گرد اور دہشت گرد سے میں نے رشوت کو اوپر جرم دیا ہے کہ ڈاکو اور دہشت گرد ہر وقت نہیں لوٹتے کوٹتے کبھی ڈاکو زہر ہوگا سارا زہر نہ ہوگا چھپ جائے گا اور امیر کو لوٹے گا تو راشی امیر کو بھی لوٹتا ہے غریبوں کو بھی لوٹتا ہے ارے ظاہر زرانے لوٹتا ہے اور ہر وقت لوٹتا ہے تو بڑا جرم اس سے دہشت گردی سے بڑا جرم رشوت ہے بڑا جرم جو کھنڈ کھیر سمجھ کر کھائی جا رہی ہے دہشت گردی کے یہ بہت خلاف ہیں جی وہ ہمارا جگہ کا ایک دار تھا بہت بڑا تو وہ مجلس میں ایسے چادر کر کے کبھی ننگا بھی ہو دیتا تھا تو اسے کہہ دیتے کوئی غریب کہہ دیتا میاں جی کپڑا بناؤ ننگے ہو رہے ہو وہ پکڑو اس کو پکڑو ظالم کو پکڑو اسے پکڑ کر تماچے مار کر نکال دیتے تھے ارے ننگا نکلوا دیتا تھا بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے سبحان اللہ بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے ملزم بادشاہ نے اسے لانت ایسے دی اس نے ویسے دے دی اب جو کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا بادشاہ نے کاورے لے آؤ کہا اس کا قصور نہیں ہے اس نے مجھے لانت نہیں کی ہے اس کو چھوڑ دو ارے میں نے ایسا ہاتھ کیا ہے وہی وہ میرا ہاتھ میری طرف پھیر پڑا ہے کیسے نصیب لوگ تھے جو ایسے ان کے حکمران تھے یہ جو ہے نا تنخواہ یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ یہودی فتنہ ہے افسر شاہی کہ جو جتنا بڑا کرسی پر بیٹھا ہوا اس کی تنخواہ لاکھ روپیہ کر دو جو سارا دن پھرے اس کی تنخواہ تھوڑی کر دو وہ قوم کو لوٹے ارے اسلام میں تنخواہ برابر ہے ظالمو دنیا میں گزارا کرنا ہے عیاشی کرنا نہیں ہے جائیں گے تو پتہ لگے گا بادشاہ کا چار ہزار پر گزارا ہوتا ہے وہ چار ہزار لے سپاہی کا آٹھ ہزار پر گزارا ہوتا ہے وہ آٹھ ہزار لے آلی اللہ! آلی اللہ! یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام نہ سپاہی کا چار ہزار پانچ خرچہ دس ہزار اور اوپر خرچہ بیس ہزار تنخواہ لاکھ روپیا یہ ظلم افسر شاہی یہودی قانون ہے یہ اب رشوت سے بڑھ کر آخری جرم بڑا کون سا ہے بتا سکتے ہیں آخری مجرم وہ ہے حاکم جو اپنی طاقت کا ناجائز طور پر استعمال کرے اسے کہتے ہیں ظالم آخری درجہ ہے ظالم کا کہ ظالم بدل ارے ڈاکو بھی بے ایمان ہو کے نہیں مرتا دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے ایمان سے مر جائے اور راشی بھی ہو سکتا ہے شاید ایمان سے ہے نہیں شاید وہ بھی نہیں مر سکتا اور خدا کی قسم جو اپنے قانون کا ناجائز استعمال کرے ارے ظالم کبھی بہشت میں نہیں جا سکتا سعدی علیہ رحمت نے فرمایا حدیث کہ ظالم بدو زخرت بے سکون کہ ظالم جس طرح کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا ارے ظالم بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا ظالم کو کسی نے قلم دے دی وہ بھی ساتھ جہنم میں جائے گا الیک پتا چلا ظالم یہاں سے گزرتا ہے اینٹ پڑی تھی ڈھیلا پڑا تھا کسی نے وہ ڈھیلا اٹھا کر ادھر پھینک دیا خدا کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا آخری درجہ ہے ظالم کا اور ظالم جس کو قرآن کہے وہ ظالم ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا مان سے کہ یا تو قرآن یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف جی بولے اسے ایس ایم پی اور قرآن پر کیا لگاؤ گے قرآن کیا کہتا ہے وہ ملم یا کمب بیمان ذل اللہ حفا کا ہم و فرون وہ ملم یا کمب بیمان ذل اللہ حفا کا حمل فاسکون وہ ملم یاحکمبیمان ذل اللہ حفا کا ہوں ظالمون یہ آخری درجہ ہے کہ خدا بادشاہی دے پھر خدا قرآن پر خدا کے رسول کے حکم پر حکم نہ مانے کیونکہ حاکم وہی ہے جو حاکم الحاکمین کو حاکم مانتا ہے ارے جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا وہ چوہا تو ہو سکتا ہے ظالم فاصق کافر ہو سکتا ہے ہاکم نہیں ہو سکتا اب قرآن کو قرآن پر سولہ این پیو لگاؤ گے کیا لگاؤ گے تم تو کہتے ہمارے خلاف نہ بولے قرآن تمہیں ظالم کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے اور فاسق کہہ رہا ہے تینوں بڑے جرم ہیں آخری بڑے پھر یہ قرآن مجید نہیں پڑھتے وہ میں نے سٹیج پر پڑھ لیا پتہ نہیں ہزار آ لوگ ان آیاتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نہیں پڑھتے ایمان سے کہو حافظ نہیں پڑھتے جو رمضان شریف میں آیت نہیں پڑھتے کتنا دنیا ان آیات کو پڑھتی ہوگی اور تمہیں کافر ظالم فاصل کہتی ہوگی قرآن اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر کافر ہیں اگر مانتے ہیں تو پھر بھی کافر اور ظالم ہیں بچی نہیں سکتے آپ کو سمجھ آ گئی معاملات کے جرم میں پہلا جرم ٹھگی فراڈ پہلا جوم ٹھگی فراڈی دوسرا چوری تیسرا راہدنی چوتھا ڈاکہ پنچواں دہشت گردی چھٹا رشوت ہیں اٹھواں بیت المال کو یہ امانت ہے کھانا آٹھ جرم کتنے ہو گئے سات آخری جرم جو ہے وہ ہے خدا رسول کے خلاف حکم چلانا یہ آخری جرم ہے اور دہشت گردی کس سے تعبیر ہے مال کا نقصان کرے جان کا نقصان کرے اور عزت کا نقصان کرے یہ ہے دہشت گردی ارے ظالم چشتی جیس جیسا شریف آدمی تم نے دہشت کا کیس لگا دیا کتاب پر دیکھ کر لگا دیا کوئی ثبوت ہے اٹھارہ سال کی تقریر میں کوئی ہاتھ کڑا کرے کہ چیسری صاحب کی تقریر میں کسی کو خراش بھی آیا ہو ہزار آلوک نیک بنے جو سڑکوں پر نکلتے تھے سڑکوں پر نکلنا بند کر دیا جو ہڑتال کرتے تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب عراق کی جنگ ہوئی وہی لوگ پتلا جلا رہے تھے نواز کا اور سب کا اب وہی لوگ جلوس ہوں جل سے ہوں جاتے نہیں ہڑتال پہ نہیں جاتے توڑ ہزار لوگ نیک بنے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 ظالموں ایسے شریف آدمی کو دہشت گردی جھوٹو اور کرنل فوج کا تو جھوٹا پرچہ دلا رہا ہے خدا کا پیش نہیں ہوگا کیا ثبوت ہے چیز صاحب سے دہشت گردی کا جب فراڈ نہیں ہے اس میں چوری نہیں ہے رازنی نہیں ہے یہ نہیں ہے تم نے دہشت گردی لگا دی ظالم خدا سے نہیں ڈرتا تو ہم سے طاقتور ہے خدا سے تو طاقتور نہیں ہے جب تو کرنل فوج کا ہو کر ایک شریف آدمی پر جوٹا پرچہ دے دیا تم نے تمہیں دہشت گردی کا ظالم خود پتا نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے اللہ تمہیں پکڑے گا ہم بھی رات دن اس رب سے فریاد کر رہے ہیں ارے جس کے ہاتھ میں تیری جان ہے اور تیرا نفا نقصان ہے ہماری زبان کو نہیں روک سکتے ہماری بدوا کو نہیں روک سکتے ان اللہ عزیز تمہارے یہ دفاتر تمہارے یہ تھانے سب زمین میں حدیث پاک کی روح سے دھنس جائیں گے اور تم زندہ دار گور ہو گے اور چشتی ان شاء اللہ چشتی انشاءاللہ دندنا اسلام کی تبلیغ کرے گا والوں نے توڑ فوڑ کیا کاریں جلائیں پندرہ دن کے بعد نقصان کے بعد تم نے انہیں وارننگ دی ہے موقع دیا ہے کہ تم صلح کے آ جاؤ تمہارا پہلے جورم معاف کر دیتے ہیں لال مسجد کے بارے میں بہت شکوت شبہات چل رہے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں شہید ہے کوئی ہم شہید نہیں کہتے نہ ہم ان کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں ہم تو یہ ہے کہ بہترین جہاد ظالم کو حق کہہ دو یہ نہیں ہے جلوس نکالو توڑ پھوڑ نکالو لڑو عالم پر جہاد باللسان فرض ہے مومن پر عوام پر جہاد بالمال مال فرض ہے کہ محاجاہد پر وقت آ جائے تو عوام اس کی مالی خدمت کرے یہ فرض ہے عوام پر اور جہاد بھی سیف جو ہے وہ بادشاہ پر فرض ہے ہم نے با حکومت کو کہا ایمان سے کہو ان ظالموں سے پوچھو کیا مولوی اس کی اس سے اور بھی بڑھ کر سزا ہو سکتی ہے کہ وہ تقریر چھوڑ دے ارے تمہارا ملازم جب تم غصہ ہو مقبول کرتے ہو ظالموں سے سزا تو نہیں دیتے اس کے لیے یہی سزا کافی ہے اور مولوی کا معاش کا ذریعہ تقریر پر ہوتا ہے اور مولوی تقریر چھوڑ دے یا مسجد چھوڑ دے اس سے زیادہ اس پر اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی لیکن ان ظالموں نے ان کو تو چیسری صاحب کے اتنا مخالف یہ توڑ پھوڑ کے مخالف ہوتے اگر یہ دہشت گردی کے مخالف ہوتے تو ان کو یہ نہ کہتے پندرہ دن کے بعد کہ انہوں نے بہت سی توڑ پھوڑ کی کاریں جلائیں لوگوں کو مارا کہ تم صلح کر لو ہم تمہارے لیے صلح کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا بعد میں جب زیادہ نقصان ہو گیا تو انہوں نے کام صلح کرتے ہیں تو حکومت نے انکار کر دیا لیکن کیا وجہ ہے کہ چشتی صاحب جیسے شریف چالیس سال پختی مزاج کی عمر ہوتی ہے چالیس سال کے بعد شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو جہاں ہے وہیں رہے گا اب میری ستر سال کی پچہتر سال کی عمر ہے اس وقت تک میں کیا اس معاشرے میں نہیں نہیں رہا میرے نقصان نہیں ہوں گے ارے میں اس لیے نہیں بنا کہ ظالموں کے پاس میں نہیں جاتا ملزم اس لیے نہیں بنا کسی کو تکلیف نہیں دی مجھے کسی نے گالی دے دی جو کچھ کہا میں نے صبر کیا ہے پچہتر سال کی عمر میں نہ میں مدئی بنا ہوں نہ ملزم بنا ہوں اسے اس برفتن ظالم حکومت میں اس سے اور کیا شرافت میں ہوں تو کمی بندہ لیکن ظاہری طور اس سے شرافت اور کیا ہو سکتی ہے لال مسجد والے کوئی شہید نہیں ہیں نہ ان کا طریقہ حسن بصری جو حضرت علی کے خلیفہ ہیں سبحان اللہ بہت بڑی شان والے ہیں فرماتے ہیں تو غیر محرم کے قریب مت جا اگرچہ تو اس کو قرآن مجید بھی کیوں نہ پڑھاتا ہو اگرچہ رابیہ بصری بھی کیوں نہ ہو آگے فرماتے ہیں اگرچہ اماں ہبا بھی کیوں نہ ہو ہمارے اسلام میں ہے اسلام بتا رہا ہوں ہمارے اسلام میں ہے کہ محرم پڑھائے دینی مسائل قرآن مجید پھر وہ گھر میں اپنی عورت بیوی بہن بچوں کو پڑھائے عورت نہیں جا سکتی علم کہیں پڑھنے کے لیے تو تم نے تین چار سات ہزار جو لڑکی رکھی تھی وہ تمہارے ماں لگتی تھی شرعی خلاف لڑکے اندر سب کو جندہ پھر جہاد کیسا جہاد ہے ارے اسلام کے بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے شکست ہوگی ہو تو خدا قسم بنا ہے اس کو کہ وہ جنگ نہ کرے اسلام کی توہین ہے دفاع کرے حملہ مت ہو یہ ہمارا اسلام ہے کیا ان کو یقین تھا کہ ہم یہ فوج سے جیت کر اسلام پھیلا لیں گے ایمان سے کہو بھائی ارے پسٹول والا تو ریفل کے والے کے اٹھا کر پسٹول والا بھاگ پڑے مارنے کے لیے اس جیسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا ارے ہم تمہارے پانچ چھ ہزار تلواریں تمہارے پاس کلاشن کو بھی ہوگی ریفلیں ادھر دس لاکھ فوج ہے ایک ایٹم مارے تم ختم تم نے ناہک بچوں کو مرا دیا نہک عورتوں کو مرا دیا سب قتل و غارت ظلم ہوا اور ہم پھر اس کو جہاد نہیں کہتے نہ شہادت کہتے ہیں جو سراسر شریعت کے خلاف ہو کوئی جہاد ان پر فرض نہیں ہے نہ یہ اسلام اسامہ ہے نا اسامہ ایک دو مارے اور افغانستان تباہ کرا دیا مسلمانوں پہلے بھی میں نے یہی بات کہا کہ صحابہ کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے الحکمب سننا و سنت تو خوش رفا راشدین صحابہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب تک کمزور تھے نہیں لڑے جب تک چھپتے رہے نہیں لڑے جب لڑے پھر چھپے نہیں ظالم لڑتا کیوں ہے لڑتا ہے پھر چھپتا کیوں ہے سارا افغانستان میں نے خود پڑھا ہے اخبار میں ارے جہاد ہوتا ہے مسلمان کی جان مال عزت کا تحفظ کے لیے جہاں مسلمان کی جان بھی جائے مال بھی جائے عزت یہ جہاد نہیں ہے تم نے مار کر پھر چھپ کیوں گیا تو سارے افغانستان اور میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے کہ وہاں جو اور مسلمان پردہ کرتا ہے تو انگریز ان کی عورتوں کو اٹھا کر فوج لے جاتی ہے اور گرا کرتی ہے کہتی ہے آپ پردہ کرو گے یہ جہاد ہے یا یہ تو ظلم ہے یہ سارے اس کے قائل نہیں مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو حق کہہ دو اور کہنا کوئی جرم نہیں ہے ان بے وقوفیوں کی طرح ایک بادشاہ ہم ہنستے تھے کہ ایسے بادشاہ بھی ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں اس نے ایک پھندہ بنایا تھا پھانسی کا مرغی کا چور ہو جانور کو چور ہو گائے کا چور ہو بھینس کا چور ہو لڑا ہو تھوڑا لڑا ہو زیادہ لڑا ہو قتل کیا ہو وہ فندا جس کو فٹ آ جاتا تھا اسے پھانسی دے جاتا تھا اگر کاتل کو پھندہ فٹ نہیں آتا تو بھگا دیتا تھا ایمان سے یہی نام ارادو نے دیکھا بھی کون کون سے دفے صحیح ہیں وہی دیکھ کر کتابوں پر چشت پر لگا دیے ارے ظالموں جھوٹے پرچے دے رہے ہو تم لانت اللہ القاض بین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے تم نے چشتی کو جیل میں بٹھایا اور اپنے لیے خدا کی لانت غریب کی ایسے شریف آدمی سے ارے جب تک کوئی جانی مالی کسی سے نقصان ثابت نہ ہو وہ مجرم ہو نہیں سکتا کلتا اور مجرم نہیں ہو سکتا جزام مسلے ہو جتنا زبانی کوئی کہے اتنا کہہ دو یہ اور ہارون اور رشید بادشاہ ارے جو دندلا دلا پھرتے تھے وہ بادشاہ تھے یہ تو آج کل چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں ایمان سے غریب کے بیٹے نے ہارون اور رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دی ماں کی گالی دی اب آر ان رشید کے پاس چلی گئی شکایت بیٹے نے کہا مجھے ماں کی گالی دی ہے بہت زبیدہ خانم کو اب وزیر سے پوچھا اس نے کہا جی بادشاہ کی بیوی کو ماں گالی دے ایک گریب کا لڑکا اسے اٹھاؤ پھانسی دو چیر کر چار دروازوں پر باندو دوسرے نے کہا گھوڑے کے پیچھے باندھ دو دی تھے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو وہ مر جائے یعنی سزائی مختلف ماہاسل موت سب وزرا نے یہی مشورہ دیا لیکن وہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا اس میں حوصلہ تھا ذاتی ذاتیات پر اپنے لیے مومن مسلمان نہیں لڑتا وہ خدا اور رسول کے لیے لڑتا ہے اس نے کہا بیٹا یہ اسلام میں ہے پہلے تو معاف کر دے وہ بھی بادشاہ تھا آج سپاہی کو کہہ دو یاد دیکھو سپاہی کو دیکھو اس کی دیکھو آ کر یہ دیکھو پھر ان سے بھی اوپر ہے اس نے کہا بیٹا اسلام ہے پہلے تو معاف کر دے معاف نہیں کرتا تو اتنا گالی دینا یہ نہیں کہنا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اللہ کو سب مخلوق برابر ہے ہو سکتا ہے ہم سے وہی وہ اچھا ہو تو اتنا گالی دینا جتنا اس نے دی ہے اگر زیادہ گالی دی تو اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا گورنر حضرت امیر عمر صاحب کے وقت گورنر کے تعلق دار نے ایک غریب کو تماچا مارا وہ گیا گورنر نے نہیں سنی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی ان آئے شکایت لا کر آ گیا آپ نے فرمایا اور کس نے تماچا مارا وہ امیر بندہ تھا گورنر سے فرمایا ذرا کو فرمایا لگا اس کو تماچا اس کو مارا فرمایا ایک گورنر کو بھی مار دے کہ اس نے تیری فریاد نہیں سنی یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہو سکتے ہیں حاکم نہیں ہو سکتے اور اس کا علاج بھی بتا دوں یاد کرنا ارے کوئی چار گالی دے دینا حضرت صدیق اکبر کو گالی دے رہا ہے آپ نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جامع ناراض ہو گئے بادشاہی کا وقت تھا یا بادشاہی سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی مجھے دے رہا تھا آپ نے فرمایا فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تم نے بدلا لیا فرشتہ چلا گیا افضل یہی ہے کوئی گالی دے دے صبر کرو لڑنا نہیں ہے لڑنا جھگڑنا ہمارا شیوہ نہیں ہمارا شیوہ ہے صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا ہاں بھائی جیات بالمال عوام پر فرض ہے اور اسلام میں ہے اعلان عام کر دو جہاں جہاں تک مسلمان ہیں نام زد کر نہ مانگو کسی سے کہ وہ شرم سار نہ ہو وہ صاحب تصرف نہ ہو اس کی طاقت نہ ہو تو اس کو کہو تو اتنا دے دے یہ نہ ہے اعلان عام کر دو جو صاحب تصرف ہو وہ کر سکتا ہے یہ جائز ہے تو جس صاحب اس وقت مصیبت میں ہیں کوئی صاحب تصرف جس کا دل چاہے اور اسے طاقت بھی ہے یہ نہیں اپنے روٹی کے لیے پورا ہے اس سے اس پر کوئی جیاد مل مال فرض نہیں ہے کرتا ہے تو اس کا ایثار ہے ایک شخص یہی اعلان ہوا تو سب لائے ادھر دوسرے یہ نہیں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے جس کی جتنا طاقت ہو سکتی ہے وہی بیٹھے رہیں وہی بیٹھے رہیں وہاں آئیں گے آپ کے پاس دے دینا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا کیونکہ چیز ساپ پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے گھر کے وہ خوش ہو رہے ہیں دشمن گھر کے اخراجات بھی ہیں تو بعض میں نے سنا ہے کئی کس جگہ سے لوگوں نے پچاس بیس تیس اس طرح آپس میں بانٹ کر کہیں جگہ سے ہزار روپیہ بھی دو ہزار اس طرح کر کے ہم منتھلی بھیجتے رہیں گے ان کی بھی مہربانی ہے تو جو ایسا کرتے ہیں کیونکہ مخالف اس وقت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جو ہے چیشتی صاحب کی تقریریں بند ہو گئی اب روزی کیسے کھائے گا انہیں پتہ تو نہیں ہے نا جس نے اب تین چار لاکھ روپیہ وہاں خرچ ہوا ہے ہمارے پاس تھا یار اللہ نے نہیں دیا پھر ان کی نیت تھی کہ چیشتی صاحب کی ہڈیاں جائیں گی بہول نگر سے لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی وہ ان کا مکالہ ہو گیا چیس صاحب آ گئے اب یہاں بھی دشمنوں کا مکالہ ہوگا گا شاء اللہ مدائی کو بھی اللہ تعالی اس نے جھوٹا پر ایک شریف عالم حق کہنے پہلے پر اس نے دیا ہے اسے خدا کا خوف نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ لے گا ہم دست دعا, دعا رہ سکتے ہیں توڑ پھوڑ ہمارا اس کا علاج نہیں ہے دوسرا حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسا علیہ السلام اگر میں حاکم تم پر ظالم بھیجوں تو میں سمجھوں تم پر ناراض ہیں تو حاکم تبدیل ایسے ہوں گے ہم اپنے آماد تبدیل کر لیں فار کریں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اللہ تعالی ہمیں نجات دے سکتا ہے بہت بڑے ظالم ہیں بہت بڑے ظالم ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور بے وقوف بھی ہیں وہ ایک عورت بیٹھی تھی کیونکہ جب تک کسی سے جانی مالی کوئی نقصان سر نہ ہو وہ مجرم کفر کے قانون میں بھی نہیں ہے پتہ نہیں یہ ظالم کیسے ہیں آپ نے ایک عورت جس کی بیٹی کا نکاح تھا دریا کے پار تو وہ کپڑے دھو رہی تھی اسے خیال آ گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہوگی اور آندھی آ گئی تو میرے دریا میں میری بیٹی تو مر جائے گی ڈوب جائے گی اس نے وہاں رونا شروع کر دیا اے میری بیٹی تو ڈوب گئی اب ساتھ کے گھر والوں نے سنا انہوں نے کہا بیٹی ڈوب گئی وہ آ گئے وہ آ گئے بہت عورتیں ہو گئیں رو رو کر تھک کر بیٹھیں پھر یہ ہوتا ہے جب رو بیٹھتی ہیں پھر حال حوال باندھتی ہیں پھر انہوں نے کہا کس طرح وہ ڈوبی ہے بندے کا ہے نکال اس نے کہا ڈوبی تو نہیں ہے کہاں کیسے تو کہتی ہے مجھے خیال آ گیا میں بیٹی میری کا نکاح ہے دریا پار تو میں شادی کروں گی پھر آندھی آ جائے گی تو پھر وہ دریا و کشتی جو ہے ڈوب جائے گی میری بیٹی بھی ڈوب جائے گی میں اس لیے رو رہا ہوں ارے ایسے بے وقوف سنتے تھے آج دیکھ رہے ہیں کہ چیز صاحب دہشت گرد ہے وہ بھائی نقصان مالی کیا نہیں کوئی جانی نقصان کیا نہیں کوئی عزت لوٹی کوئی نہیں جلوس نکالے توڑ پھور کی اٹھارہ سال کی تقریر میں کسی کو خراش نہ آئی تو بھی دہشت گردی کیسے ہے ان ظالموں کو تو پتہ نہیں دہشت گردی پہلے میں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دہشت گرد کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے دہشت اصلے میں ہے ان کے پاس بھی اصلہ تھا دماغ خراب ہو گیا ارے یہ لال مسجد والوں کے پاس بھی اصلہ تھا جو ختم کرا دیا اصلہ نہ ہوتا ایمان سے یہ کرتے ایسے اب ان ظالموں سے پوچھو کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے اصلہ دہشت ہے ایک طرف سو بند دس بندے کھڑے ہیں خالیات ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت تو پڑے گی کلاشن کوپ والے کی کلاشن کوپ لے کے لے اس کی داحشت ختم ہو جائے گی تو معلوم ہوا اسلح ہے دہشت اور دہشت گھر بھی بنا دیتا ہے ارے ظالمو خدا تمہیں چکے سستتی صاحب نے تو آج تک چاکو نہیں رکھا پتہ نہیں نا مرادو دہشت گرد کس طرح دہشت گردی کا لانتی ہو تم نے پرچہ دے کر ایک شریف پر اسے جیل میں بند کر رکھا ہے پھر ہلکی کوٹھی میں اور ہم ہر وقت رات دن اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ارے جب ہماری فریاد سنی گئی نا تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا تم نے جیل میں کرا کر خوش ہوئے ہوئے ہو ہم تمہیں قبر کی جیل میں کرا کر خوش ہوں گے ہمارے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے اللہ کے فریاد کرنے کے ہم نہ لڑتے ہیں نہ کسی کو لڑنے کا کہتے ہیں بلکہ میں جہاں تقریر ہوتی ہے بعض مشورہ دیتے ہیں یہ آپ کے ماننے والے بہت ہیں ان کو کہہ دو جلوس نکالو میں کہتا ہوں بھئی جو جلوس نکالے ایک دو بندوں نے مجھے کہا کہ آپ کہہ دیں تو ہم کمال سے اپنی جان دیتے ہیں وہ کمال جس نے پرچہ کیا ہے میں نے کہا خبردار ہم مظلوم بن کر اس جہان سے جا سکتے ہیں ظالم بن کر نہیں جائیں گے ہم اپنا بدلہ خود نہیں لیتے ہم اللہ تعالیٰ کو فریاد کرتے ہیں جو جلوس نکالے گا یا ایسا کام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بے شک جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے یہ میری بات کہہ دینا جلوس نکالنا اور توڑ فوڑ کرنا یا کسی سے لڑنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے اگر ہم لڑتے تو میں تین سو بیگے کا مالک عمر موزے میں رہتا زمین چھوڑ دی سب کا چھوڑ دی لڑا کسی سے نہیں تکلیف برداشت کی اب بھی ہم نے حق کہا ہے اس وقت ان سے ہمارا واسطہ تھا قوم سے اب وہ پوری دنیا سے واسطہ ہے تو ہم اتنا نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں یا الحلال یا تو ان ظالموں سے ہمیں نجات دے بچا لے یا پھر ہمیں صبر و تحمل دے کہ ہم تکالیف پر ثابت قدم رہیں بغیر تیری مدد کے ہم تکلیف پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیں طاقت دے دے یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت دے دے ٹائم ہو گیا ہے وآخر بھروسہ یقین محکم یہ سب چیز کی ضرورت ہے تبلیغ کئی سینکڑے سالوں کے بعد ہوتی ہے اور پھر تقریر سو سال تک ہوتی رہے تبلیغ کا میار ہے جو وہ ہو جائے پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہوتی قتل ہوں مولمبیا بغیر حق اللہ نے فرمایا نبیوں نے تبلیغ کی اور قتل کیے گئے کیوں اگر کسی کے آپ کسی کو قتل کر دیں اس کے وارث کو کہیں کہ ہم یار اب اس کو کچھ نہیں کہیں گے کو اس کے وہ راضی ہوں گے مکتے کی بات ہے بھائی سے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے قتل تو کر دیا اور کیا کہ جو ہے باطل قتل ہو جاتا ہے پھر بند بھی کر دو تو باطل والے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تو باطل والے کب راضی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے باطل کو تم نے قتل کر دیا ہے جا لکو ذاکا کل اب اس وقت چشتی صاحب کی تبلیغ سے یہ کرامتانہ اور موئیزانہ تھی کرامت اور معئیزہ ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس کے میاد ہوتا ہے تو باطل قتل ہو گیا ہے ہم نے جو کہا ہے کہ ہم تقریر نہیں کریں گے اس لیے باطل والے اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں باطل تو قتل ہو گیا ہے اور باطل والے بت جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئے ہیں ایمان سے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ سال تبلیغ فرمائی है? آقا کا علم ہم کیا ہیں ہم تو ان کی مہربانی سے ان کے معیزے سے جو ہوئی ہے ہم تو خود کچھ نہیں ہیں نا تو پھر آپ تبلیغ تو بند آپ وطن چھوڑ کر چلے گئے مدینہ شریف چلے گئے غار میں اللہ نے بٹھایا پھر وہاں چلے گئے ہجرت کر گئے تو ان کو تبلیغ کرنے والا کون تھا آپ تو وطن ہی چھوڑ گئے لیکن باطل پھر وہاں جا کر لڑے انہیں آرام نہیں آیا اس لیے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے شکوک جو ہیں ہمارے دوستوں کے دور ہو جائے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم تقریر بند کر دیں گے ہمیں پتہ ہے کہ اٹھارہ سال تبلیغ ہو چکی ہے تقریباً چار ہزار موضوع ہیں نہ کوئی کسی موضوع کوئی موضوع باطل کا نہیں رہا جس کو چشتی صاحب نے آلما علمی میدان میں ختم نہ کر دیا ہو باطل والے ختم ہیں اور بت بھی ختم ہیں اس لیے یہ ہم نے کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالی کرم کرے گا اس تبلیغ یاد رکھنا تبلیغ اور تقریر میں تقریر سو سال تک پچھلے حالات بیان کرتے رہو بس یہی تبلیغ ہے تقریر ہے اور تبلیغ میں فرق ہے پر مندر What happened to me, where I am in the room, where I am in the room, where I am in the room, پلک میں کو بہت بڑی گھٹنا ماسا لال لائن پر مندر نے ہر مند Allah Allah hi ho ya bulbul zama pan roktasa ho shoni saani aur sa پلک میں سج شہری پاس سالار دے ہے ہر سنگ سڈوڑی تھلک میں سج سلطان لین پر مندے نے ہسرن